اب ذرا سلسلہ بدلتا ہوں اب تو بڑا اچھا دور گیا نا رنگ کی بات ذرا محبت کی ذرا رہے جا پھر کہاں باقی رہے ہوش کہاں باقی رہے ہوش و حواس وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی پھر کہاں باقی رہے ہوش و حوث وہی پلکیں جو بوجھل ہو چلی کھینچنی تھی اپنی تصویریں جنو کھینچنی تھی اپنی تصویریں جنو بی اس کی زلفیں کھینچنی کھینچنی تھی اپنی تصویریں جنو بی